انصار و مہاجرین محسود قوم کے شعروں اور تحریک طالبان پاکستان کے رضاکاروں جان نثار ودائیوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ جل جلالہ نے اپنے مبارک کلام میں یہ آیت ذکر فرمائی ہے کہ یا یادین الذین منو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسولہ و اولی الامر من یعنی اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو اور اپنے امیروں کی بات مانو یعنی ان کی اطاعت کرو چونکہ اللہ سے ڈائریکٹ ہمارا رابطہ نہیں ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے پردہ فرما چکے ہیں اس لیے قرآن جو اللہ کا کلام ہے احادیث سے مبارکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں ان کی روشنی میں ہم اپنے امیروں کی اطاعت کرنے پر معمور ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اپنے امیروں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے جب تک کہ وہ قرآن و حدیث کے دائرے میں اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں امر کریں اس سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اگر اطاعت امیر نہ ہو تو لشکر کا امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان ہو اور لشکر کا قماندان امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار ہو اور لشکری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے افضل انسان ہوں جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کا شرف حاصل ہے اگر یہ تمام فضائل جمع ہوں لیکن امیر کی تعداد نہ ہو اور امیر کی بات نہ مانی جائے تو وہ لشکر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جیسے کہ غزوہ احد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جن کی تعداد پچاس تھی ایک پہاڑی کے اوپر مقرر فرمایا تھا اور ان کو یہ تاکید کی تھی اور ان کو یہ تاکید کی تھی کہ جب تک میں تمہیں امر نہ کروں تم پہاڑ سے نیچے نہ اترنا امیر کی اطاعت نہ ہو تو اگر لشکر کے تمام فضائل ہوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اشرف الانبیاء والمرسلین امیر ہو اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جیسا سعید الشہداء لشکر کا خماندان ہو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسے افضل انسان جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کا شرف حاصل ہے اس طرح کے لوگ لشکری ہوں اگر امیر کی طاقت نہ ہو تو ناکامی ہوگی جیسے کہ جنگ احد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو پہاڑ کی چوٹی پر بٹھایا تھا جن کی تعداد پچاس تھی اور انہیں یہ تاکید فرمائی تھی کہ جب تک میں تمہیں امر نہ کروں تم پہاڑ سے نیچے نہ اترنا حتیٰ کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشوں کو گیت یعنی مردار اور پرندے آ کر نوچ رہے ہیں تب بھی تم پہاڑ سے نیچے نہ اترنا لیکن جس وقت مسلمانوں کو عارضی طور پر غلبہ حاصل ہوا اور مسلمانوں نے غنیمتیں جمع کرنا شروع کر دی تو پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے عبدالرحمان بن جبیر رضی اللہ عنہ کی اطاعت میں جو صحابہ تھے ان میں اختلاف پیدا ہوا اور چالیس صحابہ پہاڑ سے نیچے اترنے کے لیے تیار ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں ان کا تو ہمیں امر یہی تھا کہ جب تک کہ میں تمہیں دوسرا آرڈر نہ دوں تم پہاڑ سے نیچے نہ اترنا چنانچہ میں بھی تمہیں یہی امر کرتا ہوں کہ اپنے امیر کی تاج کرو لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور چالیس صحابہ نیچے اتر گئے اور دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے قماندان عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے مشرقین کے لشکر کے سربراہ تھے یعنی کمانڈر تھے انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ تو تقریباً خالی ہو چکا ہے اور اکثر صحابہ اپنے مورچوں کو چھوڑ کر نیچے جا رہے ہیں تو انہوں نے اس ضعیف نقطے پر کیونکہ مورچہ کمزور ہو چکا تھا کمزور مورچے پر حملہ کیا اور میدان کے اندر داخل ہو گئے نتیجہ کیا نکلا کہ صحاب کرام رضی اللہ عنہم جو کہ غالب تھے وہ اچانک مغلوب ہو گئے اور ستر صحابہ شہید ہوئے پیغمبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے ان کے نو باڈی گارڈوں میں سے جو کہ دو مہاجر تھے دو انصاری تھے سب کے سب شہید ہو گئے اور کفار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نزدیک آ گئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندا نے مبارک شہید ہوئے یعنی ہم اگر امیر کی طاقت نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی کامیابی عطا نہیں کرے گا اس لیے اللہ تعالی نے جو امر ہمیں فرمایا ہے کہ یا یادین آمنو اے ایمان والو اطیعوا اللہ و عفیق وہ الام کو امیروں کی اطاعت کرنے کا جو حکم ہمیں فرمایا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے وگرنا ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اسی طرح اللہ جل جلال نے ہمیں غرور اور تکبر سے منع فرمایا ہے اللہ جل جلال جو کچھ بھی ہمیں نفیس فرماتا ہے کافروں کی قتل کی شکل میں کافروں کی لشکروں کو پرا گندہ کرنے کی شکل میں ان کے اوپر غلبہ کی شکل میں یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے ہم کسی بھی کام کے قابل نہیں اگر اللہ کی مہربانی نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں اپنے کارناموں کو زیادہ بڑا چڑھا کر بیان نہیں کرنا چاہیے مغرور نہیں ہونا چاہیے اور تکبر نہیں کرنا چاہیے حتیٰ کے پوجیوں کے ساتھ اللہ کے ان سرکش بندوں کے خلاف بھی ہمیں اپنی زبانوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے اس لیے کہ جو بھی کامیابی اور غلبہ ہمیں اللہ دے رہا ہے وہ صرف اور صرف اسی کے فضل و کرم سے ہے وہ صرف اور صرف اسی کی نظر عنایت ہے اگر اللہ تعالیٰ کی امداد شامل حال نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے زبانوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور جو فوجی اس وقت مغلوبیت کی حالت میں ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں کر رہے اللہ تعالی اگر اپنی نصرت ہم سے کھینچ لے اپنی نصرت کو ہم سے لے لے تو کفار ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے نعوذ باللہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ای اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو, تو کوئی بھی تم پر غالب ساتھ نہیں آ سکتا وہ اور اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے فمن تو وہ کون ہے جو اللہ کے سوا تمہاری مدد کرے غزوئے حنین میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا غزوئے خنین میں بعض صحابہ نے غرور کیا جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ آج تو ہم بارہ ہزار کی تعداد میں ہیں ہمارے مسلمانوں نے تو تین سو تیرہ کی تعداد میں ہزار کے لشکر کو مغلوب کیا ہے آج تو ہم بارہ ہزار کی تعداد میں ہیں کوئی بھی قوت ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی اس طرح کے غرور میں وہ مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مغلوب کر دیا اس واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں رکم اللہ مواقع حنین یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں میں تمہاری مدد کی اور خاص کر کے حنم کے دن اِس آجبت تم کسرت جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں مبتلا کر دیا فلم تب نیان کم سے لیکن یہ کثرت تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکی وہ داقت اور دو رحبت اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تم مول تمرین پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے اس لیے میرے ساتھیوں مجاہد، نوجوانوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے کبر نہ کیجئے فخر نہ کیجئے بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا الحمد الحمدللہ دو دن پہلے جو عملیات ساتھیوں نے منزا کے علاقے میں کیا ہمارے دل اس سے بہت خوش ہیں اور ساتھیوں کے بیان کے مطابق ویڈیو جو بنائی گئی ہے اس میں فوجیوں کو بم دھماکے کے نتیجے میں اڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے اور یہ ہزار انکار کرے کہ پوری گاڑی تباہ ہو گئی ہے اور آدھا فوجی ہلاک ہوا ہے اور معمولی زخمی ہوا ہے ان کی ان باتوں سے کوئی نقصان ہمیں نہیں پہنچے گا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اس طرح کی عملیات کے لیے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے دشمن ہماری زمین میں داخل ہو چکا ہے اور داخل ہو کر ہمیں مسلسل تنگ کیے جا رہا ہے یہ اسلام کی غیرت کا تقاضا ہے یہ ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے یہ جہاد کی غیرت کا تقاضا ہے یہ قوم کی غیرت کا تقاضا ہے کہ ان فوجیوں کو زیادہ سے زیادہ مارا جائے اور ان فوجیوں کے خلاف زیادہ سے زیادہ عملیات کیے جائیں اور اللہ سے امداد طلب کی جائے میرے ساتھیوں نوجوان فدائیوں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے یا والرسول وتخونوا تخون و تعلمون کہ اللہ تعالی اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کے ساتھ سیانت مت کرو اور اس کے رسول کے ساتھ سیانت مت کرو وہ تخن و امانات تم اور جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو بیت المال کی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان میں خیانت کرنے سے اللہ کی نصرت کٹ جاتی ہے اور بیت المال کی جو گاڑیاں ہمارے پاس ہیں ان میں خیانت کرنے سے اللہ کی نصرت کٹ جاتی ہے چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی رعایت کریں اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کی رعایت کریں اور عامیوں کو چاہیے کہ علماء کا احترام کریں اور اپنے مشران امیران اور کماندان کا احترام کریں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ سب, کے سب خیانت میں شامل ہوگا اور اللہ جل جلالہ خیانت کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں خیانت کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں ان اللہ شب الخائنی ایک اور بات جس کا تذکرہ کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں اس لیے کہ ہر بیان کے وقت میں یہی سمجھا کرتا ہوں کہ شاید یہ میرا آج آخری بیان ہو اس لیے سچ بولنے میں کبھی بھی ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے سچ بولنے کے وقت کسی کی ناراضگی اور کسی کی رضامندی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاد پاکستان اصل میں وانا میں شروع ہوا تھا لیکن وانا والوں نے اس جہاد کی قدر نہیں کی اور انہوں نے بعض نظیر قسم کے لوگوں نے خیانت کی اور پھر مسعود کے علاقے میں ترکستان زین الدین مصباح الدین وغیرہ وغیرہ قسم کے لوگوں نے خیانتے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں ضلیل و رسوا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے عبرت کا نشان بنایا سیاف اور ابانی وغیرہ نے خیانت کی اللہ نے انہیں عبرت کا نشانہ بنایا چنانچہ تمام مجاہدین سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہا کریں اپنے اعمال سے مغرور نہ ہوں اور دوسری قوم کو حقیر نہ سمجھیں کہیں ہمارے دل اس غرور میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو جہاد کا کام نہیں ہوگا نہیں اللہ جل جلال ہو جس قوم کو چاہے اس جہاد کے لیے اٹھا سکتا ہے اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور خیانت کے نام سے بھی ہمیں بچنا چاہیے چھوٹی موٹی جو خیانتیں انسان سے سرزد ہوتی ہیں ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اللہ جل جلال مجھے بھی خیانت سے بچائے آپ کو بھی خیانت سے بچائے انصار کو بھی خیانت سے بچائے مہاجرین کو بھی خیانت سے بچائے تحریک طالبان پاکستان کے عمرا کو معمورین کو خمندان کو اور مسئولین کو اور چھوٹے بڑے تمام کارکنان کو اللہ تعالیٰ سعانت سے بچائے اللہ جل جلال کی اس آیت کے ساتھ آج کا بیان ختم کرتے ہیں وہ تو عزل منتشا وہ تذل مَن اے اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے اللہ نے چاہا ہے اس لیے اللہ نے ہمیں عزیز کیا ہے ہمیں عزت دی ہے اور اگر اللہ چاہے تو نعوذ باللہ ہمیں دلیل بھی کر سکتا ہے جیسے کہ پاکستان فوج کی ایک بڑی عزت تھی لیکن انہوں نے خیانت کی پاکستان کے ساتھ خیانت کی اسلام کے ساتھ خیانت کی مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی قرآن کے ساتھ خیانت کی مساجد و مدارس کے ساتھ خیانت کی اللہ کے ساتھ خیانت کی اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا اور آج ہمارے بموں ہماری گولیوں ہمارے گولوں اور ہماری بندوقوں کا انہیں نشانہ بنا دیا اللہ جل جلالہ سے دعا فرمائیے اللہ تعالی نے جو عزت ہمیں نصیب کی ہے اللہ تعالی اسے ہم سے چھین نہ لے اللہ تعالیٰ دائمی طور پر ہمیں یہ عزت نصیب فرمائے یہاں تک کہ ہم شہید ہو کر اپنے اپنے اللہ سے مل جائیں اور اللہ تعالی اس قوم کی عزت کی حفاظت فرمائیں جس قوم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ انصار و مہاجرین سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائیں اور اسلام کی عزت میں مسلمان کی عزت ہے اس لیے آئیے اسلام کی عزت کے لیے قربانیہ دیں اور اللہ جل جلالہو کو راضی کرکے اللہ سے ملاقات کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرك و اتوب اليک و صل اللہم محمد وعلى علی وصحبه و صحبہ و بارک وسلم و السلام علیکم و اللہ و